مسلک کا تو نام ہے مسلک کا تو نام ہے انسان تدیر تیری تام ہے سپاد سکادیا سکا دے مسلمس کا تو ہے انیا سہاد تدبیر تیری تام ہے سکھا میادہ فکرے رضا ساک دیا آ رہا پیاش کا فکرے رضا زاک دیا ریاش کا یہ تیرا او چاچا میں ہے یہ تیرا او چاچا تیرا او چاچا ہے یہ تیرا او چاچا میں ہے چاچا میں ہے سیکھا دلیا سیکھا دلیا سکھا دری شری ما سادی ہر رانے دھو میں ہے سا سا میں اس سفاد کا کودیر تیری کام ہے الیا سفادی انیا سپاہ بابا خود بابا خود فرماتے میں تو تنہائی چلاتا جانب منزل مگر میں تو تنہائی چلاتا جانب منزل مگر جانب منزل کوئی چلتا جس کو منزل کا پتا ہو راستے پر نہیں چلاتا یہ نہیں کہتے کہ میں تو تنہائی چلاتا راستے پر مگر کیا فرماتے ہیں میں تو تنہائی چلاتا جانب منزل مگر ایک ایک آتا گیا تو کمیٹھا تیرا کلام ہے جس کے جس سے بات کرتے ہیں وہ پاپا کا ہو جاتا ہے کسی کو پکارتے ہیں تو کہتے پاپا نے مجھے پکارا ہے میں وقف مدینہ ہوتا ہوں میٹھا تیرا کلام ہے میٹھا میرا ہے میٹھا لا ہے میٹھا ہے علی آس میٹھا تیرا ہے ایسا yummy. کلام ہے کہ میٹھا بھی ہے اور پوراثیر بھی ہے یعنی پانی میٹھا تو پانی پیو میٹھا ہے پیاس نہ بجائے پانی پیو میٹھا تو پیاس نہ بجائے تو ایک کسر رہ جاتی ہے کہ میٹھا تو کیا پیاس نہ بوجھ اور میرے پیر کا وہ کلام ہے کہ میٹھا بھی ہے اور جو پیے اس کی پیاس ہی بج جاتی ہے اس میں تاثیر ہے پیاس بجھنے کی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا یہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو زندگی بھر سمجھاتا رہتا بیٹا مت کر بیٹا مت کر بیٹا مت کر نہیں مانتا اس کو ایک دعوت اسلامی کا مبلک امیل سنت کی کیسے دے دیتا ہے پیاری اپنے بیٹے کو سنا دو اب اس نے بولنا کچھ نہیں ہے کہ یہ نہیں کر ایک بات منانی ہے تو بیٹھ کر صرف اس شخص کا سن تو صحیح یہ کس کا کلام کیسا ہے جب وہ سنتا ہے تو جو کام باپ دس سال میں نہیں کر سکا وہ کام چند ملٹوں میں میرے امل سنت کر دیتے ہیں کو اس کا دماغ ٹھکانے لگ جاتا ہے تب یہ سیٹ ہو جاتی ہے اس کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یار بات ہے تو کلام میٹھا بھی ہے اور تاثیر بھی ہے اور ایسا کلام ہے آپ دیکھو نا یہ سارے بیٹھے ہی ہوئے نا بیٹھے ہوئے ترا بھی پڑی بیٹھے ہوئے چلو پاپا کی باتیں سنتے ہیں پاپا کی باتیں سنتے ہیں تو ان کی باتیں اتنی پیاری کہ یہ بول دیں یہ کہیں تو بھی اچھا لگتا ہے اور ان کے بارے میں جو کہے وہ بھی اچھا لگتا ہے لگتا ہے تنہا چلا دو ساس تری ہونے چلا دو ساس تری ہو میٹھا میٹھا ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں گلزار ابیب کا میں جب اجتماع ہوتا تھا میں وہاں جا رہا تھا تو راستے میں کو سنیما گھر تھا تو ہمیں سب فرماتے ہیں میں پورا خلاصہ ارض کر رہا ہوں کہ میں جا رہا تھا اجتماع کی طرف تو ایک نے چھیڑا بولا نا فلم دیکھو گے کیا مولانا فلم دیکھو گے اب دیکھو میٹھا کلام کس کو بولتے ہیں تو باپا اس کے پاس گئے اور کہا فلم تو نہیں دیکھتے دیکھنا جائز نہیں ہے یہاں گلزار ابھی میں ہفتہ بار اشتےما ہوتا ہوں یہاں جا رہے ہیں آپ بھی یہاں آیا کرو بس کہہ کر چلے گئے شہید مسجد میں ملاقات ہوتی تھی اصر کی نماز کے بعد پتہ ہے شہید مسجد میں باپا ملتے تھے مغرب کے درمیان روز ملاقات ہوتی تھی اتوار شبے پیر کو تو لائن لگتی تھی لیکن اصر اور مغرب کے درمیان بھی پاپا تقریباً روز ملاقات فرماتے تھے شہید مسجد میں کاراد تو ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا اور ملاقات کی سر پر اماما چہرے پر داڑھی کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں پاپا نے کہا آپ تعرف کرائیے وہ کہنے لگا میں وہی ہوں جس نے ایک دفعہ آپ کو فلم دیکھنے کی دعوت دی تھی اور آپ نے آ کر مجھے کہا تھا کہ گلزار ابھی میں اجتماع ہوتا ہے میں اجتماع میں کیا آیا بس آ ہی گیا ہوں میٹھا تیرا ہے میٹھا تیرا ہے میٹھا تیرا ہے میٹھا مطلع مطلع ایک شخص کچھ ہو گئی جھڑپ وہ گھر میں بلڈنگ میں کچھ ہو گیا جہاں باپا پہلے رہتے تھے تو وہ گیا اور مسجد کے باہر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا میں جانتا ہوں اس کو اور یہ جو سب جو اس کو بولنا تھا اس نے بولا باپا کہ تشریف لے گئے تھے جب واپس آئے تو اسلام میں نے بتایا تھا ایک شخص میں آیا تھا آپ کی بلڈنگ میں جو رہتا ہے اور یوں یوں چلا کر بہت بدتمیزی کر کے گیا اب پاپا کے ساتھ دو چار جب کافی ٹھیک ٹھاک لوگ تھے یوں کو بول دے تو پھر ہوتا ہے نا پھر آدمی ٹکایا لگا دیتا ہے دیکھتا ہوں پاپا فرماتے میں جب گھر کی طرف گیا تو وہی کھڑا ہوا تھا تو آپ فرماتے میں نے تو سلام کیا تو پاپا فرماتے میں نے سلام کیا تو میرا سلام سنتے ہی اس سے بڑا منہ پھیر لیا منہ پھیر لیا باپا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور یہ کہتے سینے سے لگایا بہت ناراضی ہو یعنی سینے سے لگایا لگتا ہے بہت ناراض ہو گئی ہو میرے سے یہ ایک میٹھا کلام میرے میٹھے مرشید کی زبان سے نکلا اس کی تاثیر یہ ہوئی نہ چلو چلو چلتے بوتل پیتے ہیں لے گیا گھر پہ لے جا کے بوتل پلائے جو تھوڑی دیر جو جا کر مسجد کے بعد دو باتیں سنا کر آیا آج میرے پیر کو گھر لے جا کر بوتل پلا رہا ہے کیوں میٹھا ہے میٹھا ہے میٹھا ہے میٹھا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 اپنے تو اپنے کوئی مخالف بھی آ کر یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ الیاس کادری نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہی ہے جو خلاف اخلاق ہو جو بد اخلاقی اخلاق پر ہو اس کے میٹھے بول کی تعریف اپنے تو اپنے خیر بھی کرتے ہیں میٹھا بولو گے تو لوگ قریب آئیں گے تیقا بولو گے تو کریب نہیں آئیں گے میٹھا بولو گے تو کریب آئیں گے. گے تو قریب نہیں آئیں گے اور تیخا بولو گے تو دور بھاگ جائیں گے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کو میٹھا میٹھا بولنا چاہیے کہ ہمارا پیر بھی میٹھا میٹھا ہے بولتا بھی مِتھا مِتھا ہے دیکھتا بھی ہے تو میٹھی نظر سے دیکھتا ہے بولتا بھی ہے تو میٹھا میٹھا بولتا ہے ملتا بھی ہے تو میٹھا میٹھا ملتا ہے یقین مانو ہاتھ تک جو کھلایا ہے نا میٹھا میٹھا ہی کھلایا کبھی کڑوا کھلایا ہی نہیں ہے بس میٹھا ہی میٹھا یہاں کڑوے گا نام ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمارے امیل سندھ کو سلامت رکھے اور ان کے میٹھے کلام کی ہمیں برکت عطا فرمائے میٹھا تیرا کلام ہے میٹھا تیرا کلام ہے میٹھا تیرا کلام ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بدر القادری صاحب جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے یہ خلیفہ مفتی آزم ہند ہیں مفتی ہے مصطفی رضا خان علی رحمت و رحمان کی خلیفہ ہیں اور یورپ میں ہولینڈ, میں ہولینڈ میں ہولینڈ میں وہاں سے انہوں نے یہ کلام پچھلے سال لکھ کر بھیجا تھا یاد ہے نا پیچھے دیکھے اب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ بازار ان کی باپا کی کو ملاقات ہوئی ہو مجھے یاد نہیں پڑتا مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے تو باپا کے تو کلام سنے ہی ہوں گے انہوں نے اسلامی بھائیوں سے جن سے ملاقات کی نا وہ اتنے میٹھے میٹھے ان کو ملے ہوں گے اور انہوں نے ایسی میٹھی میٹھی باتیں کی ہوں گی کہ وہ, بات, وہ دیکھتے رہے گئے ہوں گے کہ جس درد کا پھل اتنا میٹھا ہے وہ درد کیسا ہوگا میٹھا تیرا کلام ہے میٹھا تیرا کلام ہے انسری میٹھا کلاس پاس پیسان نبی پھیلا ہے تیری کوادریتیمر سر مستی کی ہر لدھو ہے سر مست ردھو میں ہے ساخی تڑ ساخی تڑاہ سا ساسی دے ہے یا یہ عاشق اعلی حضرت کے بارے میں لکھا جا رہا ہے سر مستی یہ رضا کی دو عالم میں دھوم ہے ذکر رضا مسلک اعلی حضرت اور عشق اعلی حضرت محبت اعلی حضرت الفت اعلی حضرت بہت اعلی حضرت اعلی حضرت ہے سر مستی یہ رضا کی دو عالم میں دھوم ہے ہر عالم میں دھوم ہے اور کیا ہے ساقی دور جام ہے اس دور میں جو یہ اعلی حضرت کی محبت کا جو شربت پلا رہا ہے نا یہ شربت پلانے والے کا نام ہے الیاس کادری آل یہ جو اعلی حضرت کی محبت کیونکہ آپ نے وہ شمشل الہداس صاحب مدا العالی کا بھی بیان سنا ہوگا جو کہہ رہے تھے کہ وہ شریف الحقسب امجدی نائب مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی شار بخاری یہ ان کا قول مجھے علما نے بتایا تھا ہند جب ہم گئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ جب یہ آئے انہوں نے جب امیر سنت کو دعوت اسلامی کو سارا ماحول جب سے دیکھا تو یہ جب مبارک اشرفیہ پہنچا علما سے جب بات چیت کی تو فرمایا کہ ہم نے ہم ہم یہ دیکھ کر آئے ہیں اس طرح کا خلاصہ ہم یہ دیکھ کر آئے ہیں کہ ہم تو اعلی حضرت بتاتے ہیں ہم لوگوں کو اعلی حضرت بتاتے ہیں اور مولانا الیاس قادری آلہ حضرت پلاتے ہیں سرماس میں دھوم ہے مرما کے نام دعوت اسلامی میں آ کر سنا میں نے آ کر سنا ہے اس سے پہلے میں نے اعلیٰ کا نام نہیں سنا تھا میں نے تو میت کا نام نہیں سنا تھا میں نے کنزل ایمان کا نام نہیں سنا تھا میں نے بار شریعت کا نام نہیں سنا تھا میں نے کے بخشش کا نام نہیں سنا تھا اور دولت المکیہ کا نام نہیں سنا تھا تجل القیش کا نام نہیں سنا تھا کسی رسالے کسی اعلی حضرت کتاب کا نام نہیں اعلی حضرت کا نام نہیں سنا تھا اعلی حضرت کا نام کنز المان شریف کا نام تمحید الایمان کا نام ہدایت کے بخش کا نام اگر سنا ہے تو اس عاشی کے الحدت امیر سنت کی زبان سے سنا امیر سنت نے ایسا آلہ حضرت کا جام پلایا اور ایسی منزل ایسا راستہ بتایا کہ بال برابر بھی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے ہٹنا مت کہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے بال برابر ہٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور آفکیت پر میٹھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما دے آمین بس اعلی حضرت کا کلام اعلی حضرت کی عبادت تمہاری سمجھ میں آیا نہ آئے تم اس کو اپنی عقل اپنی سمجھ کا قصور مانو میرے آقا اعلی حضرت کی عبارت ہو یا شعر ہو یا کلام ہو سب کے سب کامل ہے کیونکہ کامل کی عبارت بھی کامل کامل کا کلام بھی کامل کامل کی بات بھی کامل اور کامل کی دعا بھی کامل اور کامل کی ترقی بھی کامل ہوا رضا کو کامل ہوا جا جا فکر رضا کو ہر جگہ جگہ عام کر دیا کیا ہے شیر فکرے رضا کو کر دیا عالم میں آش کیا ہے فکر رضا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا Hmm! وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو, تو کچھ نہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے عشق رسول صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم حب اہل بیت حب صحابہ حب اولیا یہ فکر رضا اپنے عقیدے کی اپنے مسل کی حفاظت اپنے دین و ایمان پر ڈٹے رہنا اللہ جل کی محبت خوف خدا عز و جل عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور پھر آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر مر مٹ جانا روا روا روا روا آقا کے نام پر قربان ہو جائے آل اولاد آقا کے نام پر قربان ہو جائے فقر رضا کیا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, کو رضا. یاد اس کی اپنی عادت کیجیے, کیجیے. فقر رضا کیا ہے لکھتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان, شان, شان, شان ہے یہ آقا کی میں بارگاہر آقا کی شان بیان کر رہے آکا کی آکا کی نعت لکھ رہے ہیں کیا لکھ رہے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے, شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ کیا ہے فکر رضا اعلی حضرت نے اس قوم کو اس رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے جام پلائے ہیں اور آج امیل سنت وہی سے بھر بھر کر اس قوم کو پلاتے چلے جا رہے ہیں حضرت سے لیتے جا رہے ہیں دیتے جا رہے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں کو اور اس دنیا کو اس معاشرے کو کے اندر ایک ایسی شمع عشق رسول کی جو مزید اس کو بڑھانا ہے اس کو مزید ترقی دیتے چلے جا رہے ہیں امیر اہل سنت واقعی اللہ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات آپ کی آپ کے تفکرات آپ کی فکر کو جس کو فکر رضا کا نام دیا جاتا ہے اسے امیر سنت عام کر رہے ہیں ہم نے وہ اشعار جو ہدایت بخشش کے اندر اعلی حضرت نے لکھے ان کی شرح اور ان اشعار کو سمجھنے کی صلاحیتیں سمجھنے کی سوچ دعوت اسلامی میں امیر سنت کی صحبت سے ملتی ہے ارے کس نے بتایا تھا یہ لکھا ہے سرور کہ مالک مولا کہ مالک مولا کہ سرکار صلی اللہ تعالی میں ایپ آکا میں تو اللہ نے عیب بنایا یہ تو عیب ہے آقا تعریف ختم ہو جاتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ تعریف ختم ہو جاتی ہے آلہ تو لکھتے ہیں یعنی خلاصہ یہی ہے بنتا ہے کہ کسی کی تعریف کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک ایب ہے کسی کی تعریف کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک ایب ہے میرے آکا تمہاری تو وہ شان ہے کہ تمہاری تعریف ختم ہوتی ہی نہیں ہے کہ تعریف ختم ہو جانا بھی ایک ایب ہوتا ہے تیرے تو تیری خوبیاں میرے آکا صلی اللہ تعالی وسلم تیرے تو بس ایب تلا سے ہے بری ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا آتا تجھے, تجھے وہ ات معتدیل وہ افراد و تفریح سے بچ کر, بچ کر وہ عقائد وہ نظریات اعلی حضرت امام اہل سلت نے فتح رضویہ شریف میں تمید المان شریف میں اپنے دیگر رسائل کے اندر ہدایت بخش کے اشعار کے اندر ہمیں وہ غور و تفکر دیا فکر رضا, فکر رضا کیا ہے فکر رضا کیا ہے کبھی سوچا فکر کو امیل سنت گلی کے کچھ گلی میں مبلی کے دعوت اسلامی سبز امامہ سر سجا کر اور داڑھی مبارک سجا کر ایک حقیقی اور سچا اور امنی طور پر راشی کا رسول بن کر آل حضرت امام علی سنت کی تعلیمات کو تو عام کر رہا ہے کلی कली سا ملک اب کہہ سکتے ہیں ایک سو 63 ممالک ایک میں ممال ایک کم باسٹھ ممالک میں دعوت اسلامی کا پہ گاؤں کہ آ حضرت کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں. کیا ہے آلہ حضرت کا فکر رضا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی, کالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چائی بدلی کالی ہے سونے والوں والو چوروں کی رکھوالی رکھوالی رکھوالی سونے والوں جاگتے رہی چوروں کی رکھوالی ہے کیا آنکھ سے کاجل صاف چوڑا لے یہ محاورہ ہے آنکھ سے کاجل چوڑا لینا شاطر چور ہوتا ہے شاطر چور آنکھ سے کاجل साफ چڑا لے نکالے یا وہ چور بلا کر تیری گٹڑی تاکی ہے اور تھی نیند نکالی نکالی نکالی نکالی آنکھ سے کاجل صاف چڑا لے یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تھی نیند نکالی یہ فکر رضا ہے فکر ہے رضا اشکر رسول اللہ عزوجل کی محبت علم و عمل اعلی حضرت امام اہلسنت جماعت تقریر کرتے تھے کسی کے سہارے پر بھی جب عمر بری ہو گئی پھر بھی جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے مسجد میں حضری دیا کرتے تھے سنت مستحبات فرائض و واجبات کے پیکر ہم خود کہتے ہیں جس کی جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفی مصطفی مصطفی, مصطفی, مصطفی, مصطفی, مصطفی, مصطفی سیدی اعلی حضرت سلام و ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت لاکھ سلام جس نے ہم کو اعلی حضرت کا نام بتایا اس امیر اہل سنت پہ لاکھ سلام, سلام, سلام یہ یہ فکر رضا فکر لیا تیرا رو چاچا ہے تیرا اونچا چاچا ہے تیرا ہے یہ تیرا چاچا ہے تدبیر تدبیر تیری تام ہے تام ہے تام ہے بالکل تام مکمل تدبیر ہے الیاس خادری تیری سی پکی تدبیر ہے کہ یہ نوجوان کسی کے ہاتھ میں نہ آئے تجھے ہاتھ لگانے کو ترستا ہے یہ نوجوان <laughs> کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا لوجک مانگتا ہے یہ रहा है رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے مدری چینل के دیکھتے یہی نوجوان جو کسی हाथ ہاتھ میں نہ آئے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے ترستا ہے ہاتھ ملانا ہے ہاں ملنا بارہ مہینے کون بارہ ارے آج بلا دی بارہ مہینے دے رہے ہو کیونکہ تدبیر تیری تام ہے قادری یہ پلیٹ بھی دیتے نا تو بارہ مہینے لے لیتے ہیں یہ روٹی بھی دیتے تو بارہ مہینے لے لیتے ہیں ان کی روٹی بھی بارہ مہینے میں جاتی ہے یہ دیکھو ان کے نوٹ بھی بارہ مہینے میں جاتی ہے آپ کی نوٹ سے تو لوگ فلمیں خریدتے ہوں گے میرے پیر کی نوٹ ملتی ہے خریدنے کے لیے کسی خریداری کے لیے نہیں دس کی نوٹ ملتی ہے وہ نوٹ لے کر بارہ مہینے کا مسافر بن جاتا ہے کبھی کسی کی دس کی نوٹ میں سی برکت دیکھیے جو بارہ مہینے کا سفر کرا دے آ, ایک کی نوٹ ہے جس کی تدبیر جس کی تامو ہے تدبیر آپ مطلب سمجھ میں آتی ہے نا لوجک بات ہے سمجھ میں آتی ہے آپ کے ابھی گلی میں کوئی ڈاکٹر ہوگا بولو گے جو اس کے پاس جاتے صحیح ہو جاتا آپ بھی اس کے پاس جاؤ گے ڈاکٹر کی کمی نہیں ہے میں یہ نہیں کہ ڈاکٹروں کی کمی ہے ڈاکٹر بہت لیکن میرے ڈاکٹر کی بات ہی کچھ اور ہے میرے طبیب کی بات ہی کچھ اور ہیں اس کے پاس آتا ہے تو بس ایسا آتا ہے کہ وہ ادھر کا ہو کے رہ جاتا ہے اس کے سارے غم لے کر اس کو گمے مدینہ دے دیتے ہیں یہ مطلب ہم تو دیکھتے نہیں یہ हम ہم کیا دیکھتے ہیں یار جب ماحول میں آئے تھے تو سب یہی کرتے ہی تھے نا شروع شروع میں سب نے یہی کیا ہے یہی لوٹا ہے یہی چینا جھپٹا ہے یہی دیوانگی دکھائی ہے کوئی پلیٹ لیتا ہے کوئی برم چادر لیتا ہے کوئی یہ لیتا ہے کوئی ہاتھ لگاتا ہے بھائی یہ یہ دیوانگی ہے نا یہ دیوانگی یہ مدینہ مدینہ ہے اور تازیم اور محبت عشق یہ چیز ہے جو آگے بڑھاتی ہے پیر کی تعظیم پیر کی محبت اور الحمد للہ تو یہ جو دعوت اسلامی ہم دیکھتے دنیا بھر میں آج یو کے یورپ افریقہ امریکہ عرب ممالک ایشیا ارے سات بڑے اعظم ہے کوئی ایک تو بڑے اعظم دکھاؤ جہاں پر کوئی یہ نہ کہتا ہو کہ میرے ہیں امیر سنت دیکھیے یہ شاعر کا تو جو بھی ذہن ہو ماشاءاللہ ان کی تو باپا سے عشق و محبت کی تو بات ہی کچھ اور ہے مگر جس زمین پر اللہ کی عبادت ہونا وہ زمین کیا شکر ادا کرتی ہے نا کچھ ہے اس طرح کا وہ زمین فخر کرتی ہے اپنے دوسرے زمین دوسرے حصہ زمین پر تو جس جس زمین پر دعوت اسلامی کا پیغام پہنچے گا اس زمین پر انشاء اللہ یا رسول اللہ کی سدائے اور جس زمین پر یا رسول اللہ کی صدا بلند ہو جس زمین پر نمازی چلیں جس جس زمین کے اوپر امام اور چادروں والے اور داڑھی والے چلیں سرکار کی سنتوں کے پیکر چلیں تو وہ زمین کیوں نہ اس خطہ زمین پر فخر کرے جس پر شرابیں پی جا رہی ہوں گی جس پر جوا کھیلا جا رہا ہوگا جس پر اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہوگی تو وہ زمین جس پر اللہ تعالی کی فرما بداری کی جائے یہ اس خطۂ زمین پر فخر کرتی ہے یہ ابھی بتایا پیچھے سے کہ اس کے اوپر عبادت ہو رہی ہے نا اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی نہیں امل سنت نے آج ہمیں ہجرت کا حکم دیا مدنی کافلوں میں سفر کا حکم دیا کہ ہم سفر کریں اور دنیا کی زمین دنیا کے چپے چپے کو ہم سنتوں بڑے مبلک وہاں پہنچائیں تاکہ وہ اللہ کی عبادت ہو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل ہو اور وہاں پر الحمدللہ للہ میرے آکا آل حضرت کے نام کے ڈنکے بجتے رہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے دومے مچتی رہیں تو کیا امریکہ کیا افریقہ یہ بات یہ ایک شاعری ہے کسی باپا کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا امریکا یار شیا کرتی تجھے سلام تھی تجھے سیاح کرتی تجھے سیاح ہے تجھے سجا ہے ستا سچ سے پیمام تھے سچے سوچے نور ہے جو بھی تیرا بلا سپارے ہاں بھائی باپا کے ستکے میں ہمارا بھی ذکر ہو گیا جو بھی تیرا غلام ماتھے پر سر پر امامہ اب یہ ان کی ماشاءاللہ اللہ نظر ہے ان کی نظر ہے کہ وہ جب تک, نہ نہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تو خرید کر ہمیں انمول کر دی خرید کر ہمیں انمول کر دیا سر پر ہمامے کا تاج امامہ شریف سج گیا یہ پیشانی اللہ کے حضور جھک گئی یہ چہرہ اللہ کے حضور جھک گیا یہ پاؤں مسجد کی طرف چل پڑے یہ چہرہ داڑھی والا ہو گیا یہ سب اس ولی کامل کا فیض ہے اس ولی کامل کا فیض ہے کیونکہ اس ولی کامل کو میرے آلہ حضرت میرے گوسے پاک اور غریب نواز اور دیگر داتا صاحب کا فیض ہے ایسی دم دھام سے نقش بندی چشتی قادری، شافعی مالکی ہمبلی ہنفی ہر طرف سے ایک مطلب کہ آمد ہی آمد ہے آمد ہی آمد میگنیٹ بیٹھا ہوا ہے میگنیٹ اسپرچل پاور ایک میگنیٹ بیٹھا ہوا ہے اور کی کی چلی آ رہی ہے دنیا اس کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہے جیسے دم کرنے لگے میں ٹی وی کے قریب جا کر اسپیکر کے پاس منہ لے کے بیٹھ گیا یہ <laughs> بھی دیوانگی یہ <laughs> بھی دیوانگی ہے اب <laughs> یہ سب دیوانگی دی نا ہم کو پہلے تو ایسے نہیں تھے پہلے تو ایسے نہیں تھے اللہ की रहमत है اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں امیر علیہ سنت نے الحمدللہ للہ از وجل کہاں سے اٹھا کر کہاں بٹھا دیا اب غور کرو یار آپ غور کیجیے آج ہم جس امیر علیہ سنت کا جشن ولادت منا رہے نا صحیح بات آپ بتاؤ یار کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے آج, آج دیکھیں نا یہ علماء علما اقابر بڑے بڑے علماء آج الحمدللہ دیکھ رہے نا ایسے نہیں کہ خالی مد ایسے ہی دیکھ رہے ہیں دنیا میں جانے والے دنیا میں دورہ کرنے والے علماء بتا رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کہاں کہاں کیا مگر یہ مس... ہمارے کابری نے علما سنت بات کو جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی روحانی طاقت ہے یہ کوئی روحانی طاقت ہے جو آج ساری دنیا میں اس قوم کو لے کر گوم رہی ہے اور یہ روحانی طاقیہ, طاقت جہاں سے چل رہی ہے نا اس کا نام امیر اہل سنت ہے اس کو جو پیچھے سے جو آ رہا ہے نا بس یہ آ رہا ہے اور یہ دے رہا ہے یہ آ رہا ہے یہ دے رہا ہے یہ آ رہا ہے یہ دے رہا ہے الحمدللہ مبارک ہے اس کے اوپر جو اسے لے رہا ہے اور آگے دے رہا ہے تیرے دعا تمے بجائے ہمارے تمے لوگ کر کہ یہ کیا قوم ان کی طرف چپکتی ہے تم آ کر بیٹھو میں دیکھو کون چپکتا ہے چلو کر لیا نا بھائی یہی کوم ہے نا ابھی میں یا بابا کو یہاں بٹھاتا ہوں بیتھا دا, بیتھا دا, یا بابا کو بٹھاتا ہوں آپ کے یہاں نیچے لا کر بابا کو بٹھا دو آپ کا یہی بیٹھے رہو گے نہیں نا اور کو دوسرا کر بیٹھ جائے دیکھو گے بھی نہیں مطلب عام آدمی کی بات کر رہا ہوں جو جن کی وہ اکل کے پڑوں پر اڑ رہے ہوتے ہیں ارے کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر امال کی بنیاد رکھ رکھ یہ مت دیکھو کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ سوچو یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ مت دیکھو یہ کیا میں تو के کھو جاؤ گے یار چھوڑو آ جاؤ آ جاؤ تم بھی نہیں بیٹھو خود پر قابو نہیں رہے گا آ کر بیٹھ تو جاؤ پتہ چلے کہ اصل کیا ہوتی ہے ارے چلو ادھر نہیں آتے ٹی وی پر بھی بیٹھے تو ارے تم ٹی وی پر بٹھا کے رکھا ہے یہ بھی میرے پیر کی روحانی طاقت نہیں کیا ہے تو ٹی وی پر بٹھا کے رکھا چلو دیکھو چلو کچھ بھی سوچ کے دیکھو کبھی نہ کبھی تو سمجھ میں آ جائے گی کہ روحانی طاقت کس شے کا نام ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے محبت فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے فرماتا ہوں, میں اسے محبت کرتا ہوں تم بھی اسے محبت کرو جب فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اسے محبت کرو پھر اس کی محبت زمین پر اتاری جاتی ہے اللہ کے بندے پھر اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اس ولی کامل جس کو اللہ تعالی محبت کرتا ہے ایسا ولی کامل ایسا نیک شخص جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے اس کی محبت کا چرچا فرش پر بعد میں عرش پر پہلے ہو رہا ہوتا ہے پہلے عرش پر چرچا ہوتا ہے پھر فرش پر چرچا ہوتا ہے اور جب وہ آتا ہے تو لوگ دوڑتے اس کی طرف دوڑتے لپکتے اس کی طرف لے لوں کچھ ان کے اپنے یہ دب رہے ہوتے ہیں آپ بولو دبو کیوں رہے ہیں ارے ان کو کیا پتا کہ یہ دب رہے ہیں یہ تو کچھ اور ہی چکر میں لگے ہوئے ہیں ان کو دبنے کا نہیں پتا ہوتا یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں محبت کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے مزار شریف کو دیکھو میرے داتا علی برس گزر کے دنیا سے وفات پائے ہوئے،, ہوئے آج بھی اپنے دربار میں صبح و شام ایک کشیش ہے جو دنیا کے کسی کونے سے بھی آئے مرکز الیا میں جاتا ہے تو میرے داتا کے دربار میں ضرور جاتا ضرور جاتا ضرور جاتا ضرور ضرور ہند جائے اور ویزا ہو اجمیر جائے تو میرے غریب نواز کے دربار میں ضرور جاتا ہے ضرور ضرور جاتا ضرور جاتا یہ بزرگوں کی روحانی طاقت ہوتی ہے That is power, جس ہر کوئی اس وقت تک نہیں سمجھے گا جب تک کہ خود اس کا واسطہ نہیں پڑے ارے کل بابا صاحب نے پوچھا تھا باپا بعض لوگ ہوتے جو جن کو مانتے نہیں ہیں تو باپا نے کہا ان کے بعد ایک بار بھیجتے ہوئے تو مان لیں گے تو جو اس چیز کو نہیں سمجھتے نا کہ یہ کیا ہے آپ کو یقین دلاؤ یہ وہ ہے ابھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان کی رشتے دار ہیں ان کو جن ہو گیا نہیں اتر رہا تھا واقعی جن تھا نہیں اتر رہا تھا مجھے بھی فون کیا باپا سے بھی دعا کرائی مگر جن نہیں جا رہا ہے ادھر علاج بھی کر کرا جن نہیں جا رہا انہوں نے مجھ سے ہی رابطہ کیا میں اب بتاتا ہوں مجھ سے ہی رابطہ کیا کچھ کرو یار عمران بھائی ان شاء کرتا ہوں مجھے کچھ واقعات یاد تھے واقعات یہ یاد تھے کہ ایک دو کیس ایسے آئے جو بہت سیریس ٹائپ کے کی کیس آئے تو باپا کی جو روٹی ہوتی ہے وہ دم باپا سے اور میں نے دے دی تھی ان کو ماشاءاللہ روٹی کھائے ان کی طبیعت صحیح ہو گئی اور رہے کہا روٹی کھا کر طبیعت صحیح ہو گئی کیا پتہ روٹی کھا کے جن بھی صحیح ہو جا وہ تو روٹی لی اور ان کو دے دی میں دیکھو یار رفتار میں کھلا دینا ایک یا دو دن کے بعد پتا چلا کہ اس نے روٹی کھائی اور جین یہ کہتے ہوئے بھاگ گیا کہ یہ کیا کھلا دیا مجھے تکلیف بہت ہو رہی ہے اور یہ کہتے ہوئے جن بھاگ گیا اور وہ ان کی جو رشتے دار تھی وہ صحیح ہو گئی آہ یہ آہ مطلب یہ آہ با... آہ یہ صحیح بات ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو بتاؤں اس پر بھی اے... اکل کو چھوڑو یار میری بات کو سمجھو یار بے خطر کود پڑا میں عشق عشق عشق بے خطر کود پڑا آتی سے نمرود عقل ہے میرے تماشا مبھی عقل تو سوچ رہی ہے کہ آگ کا کام سے جلا دے رہا ہے جلایا نمرود رہے آگ کو بچانے والا میرا رب رب کریب ربے ارے عشق والے بنو عشق والے بنو عشق والے بنو عشق والے بنو محبت والے بنو پیار والے بنو یہ عشق محبت ہے عشق کو محبت ہے اللہ تعالیٰ میں اش کو محبت والا بنائی اور آپ اس کو لوجک کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے سے دین کی خدمت لے رہا ہے یہ جو کچھ بھی سب اللہ کی رحمت ہے اللہ کی کرم نوازی ہے اس کا احسان ہے ہم سب پر کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندے عطا فرماتا پیارے ابی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دنیا میں کہاں کہاں پر ایسے اقابرین اور ایسے بزرگ دین ہیں جو اپنی اپنی سطح پر اصلاح امت کا کام کر رہے ہیں نا کوئی کس سطح پہ کرے کوئی کس سطح پہ کر رہا ہے تو یہ بھی ایک شخصیت ہے جس کے بارے میں ہم یہ اس نے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی چنا ہے اب اللہ خبر تعالیٰ اسے برکت دی ہیں ایسی ایسی برکت زبان میں برکت کردار میں برکت شخصیت میں برکت یہاں تک اس کے بچے کے خانے میں برکت کہ اس سے کیا اس بنیادی فائدہ دیکھو یار کہ لوگ کا جب اعتقاد اس اعتقاد اور محبت جب اس شخصیت کے اوپر ڈٹے گی محبت اور اعتقاد اور اس اعتقاد ابھی شخصے جمے گا یہ کہے گا اماما باندھو یہ اماما باند لیں گے یہ کہے گا نماز پڑھو یہ نمازیں پڑھ لیں گے گویا کہ ایسی محبت ہے جو بندوں کے دل میں آتی ہے یہ بھی ایک دین کی خدمت اور سنتوں کی خدمت کا ایک ذریعہ ایک طریقہ ہے اس کے ذریعے لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں سنتے ہیں اور شریعت کے پابند بن جایا کرتے ہیں یہ چیز ہے چیز بہت میں نے آپ کو بہت لوجیکل بات کی ہے اور یہ آج سے نہیں صدیوں سے چلا آ رہا ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے کتابیں پڑھو ابھی تو کلامی میں چل رہے بیان تو ادھر رکھا ہوا ہے ابھی تو کلامی میں چل رہے ہم لوگ تو تو موضوع تو آیا ہی نہیں اور کہاں کہاں بچے بہت بچ گئے نہیں بجنے دیں روز بچتے ہیں 26 رمضان کا بات ہی ہے تو چھبیس رمضان کے بج رہے ہیں ہاں ہاں تو چھبیس رمضان آج تو ہمیں نیند بھی نہیں آ رہی نا یہ کیا ہے نیند نہیں آ رہی نا یہ کیا ہے اسی کو تو سمجھا رہا یہ محبت ہے یہ نوجوان ہے چلا کر تو دیکھو نوجوان کو اپنے ساتھ ایک نوجوان آپ کے ساتھ نہیں چلے گا ایک بہت بڑے اخبار پہ لکھنے والے تھے رائٹر تھے بہت زبردست رائٹر تھے سنی کٹر سنی اور بہت پرانا آرٹیکل تھا شرا سے پہلے کی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک ٹیچر پروفیسر لیکچرر بیس بیس پچیس تیس تیس سال یونیورسٹی کالج کے اندر لیکچر دیتا رہتا ہے پڑھاتا رہتا ہے ہزاروں طلبا تھاؤزینڈ آف اسٹوڈینٹس اس کے ہاتھ کے نیچے سے گزر جاتے ہیں ارے وہ دس اسٹوڈنٹ ایسے نہیں بناتا جو اس کے لیے چار گھنٹے کہیں دھوپ میں بلا غرض کھڑے ہو جائے اس شخصیت کو دیکھو جس کا نام الیاس قادری ہے اس نے لاکھوں ایسے لوگ بنا دیے جو اس کے نام پر اس کے اعلان پر کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے یہ کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں اس شخص کی روحانی طاقت ہے جو ان نوجوانوں کو اپنے پیچھے چلا رہی ہے یہ سمجھنے والی بات ہے پھر سے پڑھ دو شاع تیرے دعائیں سایہ تیرے دعائیں دعا کا سایہ ہے یہ جو ہمارے بزرگ اور اکابرین اور گزرے ہیں نا شاعر لکھ رہے تجھ پر ان کی دعا کا سایہ ہے کہ تم مر جائے عوام ہے اب میں تصور کر رہا ہوں کہ اس کا امام شافعی کی دعا کا بھی سایہ ہے اتنے شافعی بھی آ رہے ہیں امام اعظم کی دعا کا بھی سایہ ہوگا عالی حضرت کی کیسی دعا کا سایہ ہوگا اے آئے آئے آئے, آئے, آئے گوست کی تو کیسی نظر ہوگی سایہ بھی ہے نظر بھی ہے پیز بھی ہے مدینہ مدینہ ہے یہ قرام ہے مدینہ والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ الحمدللہ کہ یہ عاشق مدینہ آج دنیا بھر میں مسلمانوں کے دلوں کی دھرکن بنا ہوا ہے کہ اعلان ہو جائے کہ میں ملاقات کے لیے بیٹھا ہوں دنیا کے کہاں کہاں سے فلیٹ آ جائیں گے اب بھی آپ کی ملاقات کا اعلان ہوا اعلان ہوا نا کہ جو کافلوں میں سفر کریں گے مجھے باہر سے میسج آنے شروع ہو گئے ہمارا کیا بنے گا تو مر جائے ए, आवार आवार اللہ تعالیٰ کے و کرم کے بگیر کیسے ممکن ہے, بات سمجھ سمجھ والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ لوگوں کے دل تو اللہ کے قبضے قدرت میں جس کی طرف کر دے جس سے پھیر دے کچھ سرکار کی دعا نہیں یادین e, دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ تو اللہ تبارک و تعالی یہ کلبوں کا پھیرنے والا ہے قلب اللہ تعالیٰ کے دفتے قدرت میں جس کی طرف کر دے جس سے چاہے پھیر دے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کے دل قادری کی طرف کر دیے تو کر دیے الحمد للہ ہم دعا کرتے ہمیں ان کی نسبت پر استقامت عطا فرما دے تو جے دکا دنت گئی زمان میں جاؤ تمام داریاں نظر آتی ہیں ایسٹ افریقہ میں گئے امام داریاں ساؤتھ افریقہ میں گئے امام داریاں ہمارے مبلیکن امریکہ میں گئے امام داریاں ہند میں گئے امام امام داڑیاں داریاں ایشیا کے اور ممالی میں گئے کولمبو گئے امام داریاں پاکستان کے کوچے کوچے میں گئے امام داریاں کہاں نہیں ہے جہاں جاؤ امام داری ایئرپورٹ پہ جاؤ امام داریاں ملتی ہیں اور گھر کا ماحول سنتوں بھرا بچے بچے امام ہیں بچے بچے امام ہیں چادروں والے ہو گئے مدنی ہولے والے ہو گئے تین انگلیوں سے کھانے والے ہو گئے آج کھانا کھاتے ہوئے تین مدنی منع وہ منیا میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی میں دیکھ رہا تھا یقین مانی تین تین انگلیوں سے کھانا کھا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا ویلے کا یار یہ ہے میرا پیر یہ میرے پیر کی تربیت یہ بچہ اس بچے کو تین انگلیوں والا بنا دیا بچے کو تین انگلیوں والا بنا دیا ربر نہیں تھا ہاں ہاتھ پہ ربر نہیں باندھا تھا بکے ربر کے تین انگلیوں سے کھا رہا ہے اور کون تھا میرے مفتی دعوت اسلامی کا بیٹا ہے نا تو یہ جہاں جائیے سنتوں کی خوشبویں واقعی لیکن کام بہت کرنا ہے کام بہت کرنا ہے یہ خوشبو کو اور پھیلانا ہے اور پھیلانا ہے پھیلائیں گے مدی کابلوں میں سفر کریں گے جی خوشبو والا شیر سنت کی گئی سے زمانہ اٹھا سنت کی گئی سے زمانہ اٹھا خوش سے رمالا روح تیرا ہے روح تیرا ہے روح تیرا سی بھو تیرا ہے قادری فیسان سن سے نہیں نلا فیسان سن سو سے نہیں پیسہ روسے نہیں پلا دای ہریو نئے سے اسلامی بھائی دنیا میں صرف بابا کی تحریر پر کر نمازی بنے صرف یہاں بھی ہوں گے صرف تحریر پڑھ کر بیان نہیں سنا ہے کوئی جو صرف تحریر پڑھ کر ماحول میں آیا ہے آئیے دیکھیے یہ تحریر پڑھ کر ماحول میں آئے تحریر بدل دیا عرب شریف میں 92 نائنٹی کی بات کر رہا ہوں مکہ, مک، مکہ مکرمہ میں امیر علیہ سنت مسجد الحرام کے باہر ملاقات فرما رہے تھے رش لگا ہوا تھا اب میں 91 میں ماحول میں آیا تھا یہ 92 کی بات تھی اب نب چلے گئے وہاں ایک وجی قسم کا وجی قسم کا شخص تاڑی جبا لمبا قد آور سر پر سفید امامہ باندھا ہوا دیکھ دیکھ کر رو رہا ہے دیکھ دیکھ کر رو رہا ہے سفید امامہ سر پر اور رنگین کلر کا جبا پہنا ہوا ہے تاڑی بھی تھی بہت وجی قسم کا شخص تھا دیکھ دیکھ کر رو رہا ہے میری ملاقات بھی اس امیر سننا سے متاثر کسی اور شہر سے یا کسی اور ملک سے آئے تھے اردو متاثر ہونے کی وجہ پتا کیا تھی متاثر ہونے کی وجہ یہ تھی کہا کہ میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا یہ دیکھ دیکھ کر رو رہا تھا پہلی مرتبہ شاید اسے دیکھا ہوگا پتہ چلا ہوگا کہ یہ شخص ہے کہ تعارف کیسے ہوا تعارف ایسے ہوا کہ ان کے ہاتھ میں آئی تھی فیضان سنت یہ کہتے ہیں میں نے جب فیضان سنت دیکھی تو میں نے پہلی مرتبہ کو ایسی کتاب دیکھی جس میں اللہ کے ساتھ اجزا اجل سرکار کے نام کے ساتھ صلی اللہ تعالی وسلم صاحبہ کرام نام صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر اور بزرگوں کے ساتھ رحمۃ اللہ تعالی میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی جس میں ان چیزوں کا التزام تھا میں پڑھ کر سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں کوئی بہت بڑا عاشق رسول ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے صرف یہ بات دیکھ کر ابھی بھی ہے اپنی کتابوں میں ابھی بھی اب کئی کتابوں میں آ رہا ہے لیکن پہلے نہیں ہوتا تھا آپ کو یاد ہے سواد لکھ دیتے تھے جیم لکھ دیتے تھے راہ دعد لکھ دیتے تھے مگر اس اس کلچر کو بھی عام کیا ہے میرے پیر کی تحریر نے میرے پیر صاحب کی تحریر اس کلچر کو عام کیا ہے, ہے نا حضور اس باپا کی تحریر نے عام کیا ہے عشق و محبت کا ایک انداز سرکار مدینہ راحت قلب و سینا فیص گنجینا صاحب محتر پسینہ سے نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارے کون لکھتا ہے یہ باپا کی تحریر ہے پڑھتا ہے بندہ ہاں اعلی حضرت وہ اعلیٰ حضرت والی اعلی حضرت القاباد مقفہ لفظ لکھ لکھ کر اپنا جو انداز دیا اعلی حضرت نے وہی نا ساخی دورے جام ہے الیاس گادری تو یہ تحریر ہے گیبت کی تباہاریا وہ ہمارے مفتی مفتی الرحمان صاحب تھے ماشاءاللہ یہ بہت بڑے مفتی ہیں بہت بڑے مفتی ہیں اقابر مفتی ہیں ہمارے ہند کے ان کے جو تاثرات جو تبت کی تباہ کاروں کے متعلق تھے ان کی انکشاری تھی کہ ہم مطلب ہم جس زندگی پڑھنے میں گزر گئی جب وہ یہ قبت کی تباہ کاریاں پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ کیا ہم ساری زندگی ہم مطلب کہ کیا یہ غبت ہی ہمارے اطراف میں رہی اس جاز, مطلب جاذبیت والی تحریر اور اسی پر اثر تحریر یہ امیر سنت کی تحریر ہے الحمدللہ. یعنی اگر ہم اباپا کی ایسی شخصیت کی بات کریں جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کچھ نہ بولیں تو بھی اثر ہے یہ بولتے ہیں نا تو بھی اثر ہے یہ مسکراتے ہیں نا تو بھی اثر ہے یہ روتے ہیں تو بھی اثر ہے یہ لکھتے ہیں نا تو بھی اثر ہے یہ بولتے ہیں تو بھی اثر ہے یہ چلتے ہیں تو بھی اثر ہے یہ رکتے ہیں تو بھی اثر ہے یہ بیٹھتے ہیں تو بھی اثر ہے یہ تحریر بیچتے ہیں تو بھی اثر ہے یہ کچھ بھی کریں ان کی شخصیت صرف اثر ہے اثر ہی اثر ہے تاثیر ہی تاثیر ہے کتنے اسلام ایسے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے دیکھیں میں کو پہلے سے تو پلانگ ہے نہیں ارے صحیح چلا رہا ہوتا ہوں مگر یہ اندھیرے میں تیر نہیں ہے جو لگے تو لگے نہیں لگے یہ لگے گا ہی لگے گا انشاءاللہ کتنے سے بیٹھے ہوں گے جو کچھ نہیں کرے باپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ آ کر بیٹھ گئے صرف دیکھ کر رونا آ جاتا ہے کتنے ہاتھ اٹھائیے صرف دیکھتے رونا آ جاتا ہے. یہ یہ شخصیت ہے اللہ تعالی کے ولی کی اولیاء کرام کی پہچان یہ لکھی ہوئی ہے روایت کے اندر جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے ہم جب باپا کو دیکھتے ہیں تو گلٹی فیل کرتے ہیں اپنا سرابا ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم کتنے گندے ہیں ہمیں گناہوں کا احساس ہو جاتا ہے ہمیں اپنی بدکاریوں کا احساس ہو جاتا ہے اور اس وقت ندامت سے آنسو نکلتے ہیں اللہ کی بات کچھ نہیں بولا باپا نے ابھی خالی بیٹھے ہیں اور دل کرتا ہے کہ اللہ کی حضور توبہ کر لو صرف بیٹھنے کا یہ اثر ہے بولنے کا عالم کیا ہوگا یہ نظر جھکاتے ہیں تو اثر ہے یہ نظر اٹھاتے ہیں تو اثر پڑ جاتا ہے اللہ تعالی نے ایسی تاثیر دیئے شخصیت کے اندر پھر کہتے ہیں کہ قوم, کو کیا ہو گیا؟ ابھی تو قوم کو کچھ بھی نہیں ہوا اگر یہ قوم وہ پرانے لوگوں کی طرح ہوتی جو بزرگوں کے اوپر فدا ہو جایا کرتے تھے تو یہ قوم آج ہی صرف جھپٹے نہ مارتی ہوتی بلکہ ادھر کے ادھر ان کے تو بےہوش ہو جایا کرتے لوگ اتنی عقیدت اور اتنے جذبات ہوا کرتے تھے پہلے بزرگوں تو یہ, بھی اس میں بھی کمی ہے. یہ جو دیکھا جا رہا ہے اس شخصیت کے اوپر ارے یہ بھی ہمارے عمل کی کمی ہے کہ جھپٹنے کی ہمت ہی کار ہے بے و شوکر بندہ گر پڑے گر پڑے یہ بھی ہمارے عمل کے اندر وہ پخت کی نہیں ہے ہمارے عشق و محبت میں کی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر کرم فرمائے اور ہمیں مرید صادق بنا دے تو باپا کی تحریر میں بھی اثر ہے کہ تحریر پڑھ کر لوگ سنتوں کے گیو سنتوں کے پیکر بن جایا کرتے سنائیے نبی پھیلاتا ہے کو دوا کری نکو ہے گلیاں بس لس کا تو سکھادی ہے بدرے رضوی سیاح ہے سکھادی ہے بدلے رسماسی ہے بدلے رسمی بھی تاراسی اس کا تجھے سیاح ہے اس کا تجھے سکھا تجھے سکھاسی جانتے ہیں بدر اے اے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اصیر دی اصیر کہتے کیدی کو کہہ رہے ہیں کہ بدر رضوی بھی تیرے کردار کا کیدی بن گیا ہے کون کون قیدی بنا ہوا ہے آہ. سارے قیدی بڑے ہوئے سارے دی بڑے ہوئے صرف یہی نہیں سلام کرتے ہم سب کرتے ہیں تجھے سلام ہے ہم کرتے سب تجھے سلام ہے کا تجھے, تجھے سلام سلام ہے میرا تجھے, تجھے سیاح سب کا تجھے سلام ہے سب کا تجھے سلام ہے انیا سپادری سب کا تجھے سیاح ہے انیا سپادری مس لسکا تلیا دل کرتا ہے یہ کلام چلتا ہے میں اثر کی بات کر رہا تھا کہ اس میں اثر اس میں اثر اس میں اثر یہ جو سٹرائپ چل رہی ہے پٹیاں چل رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ چھبیسی میں بھی بہت اثر ہے اب ابھی پٹی چل رہی کہ آٹھ ہزار اور کتنے تو داڑھی رکھنے والوں نے نیت کی ہے یہ کسی اور کہا ہے اسے تو نہیں ہزاروں نے نیتیں کر لی ہوں گی جس کی اپنے چشمے ولادت منا رہے ہیں اس کی یہ برکت ہے تو کیا یار بات ہے چھبیسویں کی یار اللہ بات ہے کی